یا نبی اللہ وعلی نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم روزانہ مغرب کی نماز پڑھ کر اس براہ راست سلسلے اے ایمان والوں میں شرکت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرانے پاک میں ارشادات عطا فرمائے اور ان میں وہ ارشادہ جس کا آغاز اے ایوان والوں سے ہوتا ہے پچھلے سلسلوں میں بھی کوشش کی گئی آپ کو چند ودنی پھول پیش کرنے کی آج انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل ہم تیسرے پارا تین تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آئی تمبر دو سو اٹھتر اور پھر اس کے ذمن میں جو کچھ ارشادات ہمارے رب کریم کے ہمیں ملتے ہیں جو مفت نے لکھا اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا آج سے جو عنوان یا موضوع جو ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ آپ کو بیان کروں آئیے سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں الکول البدی کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک شخص نے خواب میں خوفناک شکل دیکھی گھبرا کر پوچھا تو کون ہے نے جواب دیا میں تیرے برے اعمالوں پوچھا تج سے نجات کی کیا صورت ہے تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سورہ بقرہ کی آئٹم دو سو اٹھہتر میں ہمارے رب کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے یا ائی لذیل اے ایمان والو یا ایو الذین آ منو تک اللہ اے مان والو اللہ سے ڈرو وہ ضرور ماں بقیہ مینر کن تم مین جو باقی رہ گیا ہے سود اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو یہاں پر جو, باق جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر مسلمان ہو اس حصہ آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے سے آنا پڑے گا چونکہ ہمارا سلسلہ اے ایمان والوں ہے لہذا آیت ہم نے آپ کو وہی تلاوت کی جس میں اللہ تباہ تعالیٰ, تعالیٰ نے اے ایمان والو کر کے الذین امنو کے ساتھ جو ہمیں یاد فرمایا یہ سوت کا بیان ہے اس سے پہلے اور بھی صدقہ وغیرہ کا میں بیان کر چکا ہوں تجارت کے بھی بیان تھوڑا بہت وہ منی ڈسٹریبیوشن اس کے حوالے سے تھوڑی بہت تفصیلات بیان کی گئی تھی لیکن اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے آنا پڑے گا دو سو تہتر سے دو سو پچہتر سے کیونکہ یہاں ہم نے دو سو اٹھہتر آئے تھے ٹو سیونٹی ایٹ سنی تھی اور میں اب آپ کو ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ یہ مضمون کی وضاحت کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ از وجل اس دمن میں جو تفسیر خزانہ العرفان بیان ہوئی ہے قرآن پاک کی اس سے کچھ عرض کروں گا پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مدنی پھول ہم آپس میں چنتے رہیں گے میرا کام سنت پچھلی آیت کریمہ کے حوالے سے جو ترجمہ ہمیں عطا فرماتے ہیں قرآن پاک کا وہ یہ ہے کہ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر محبوط بنا دیا ہو چنانچہ میرے پیارے سن بھائیو اس آیت میں سود کی حرومت اور سود خوروں کی شامت کا بیان ہے اور سود کو حرام فرمانے میں یہاں بہت ساری حکمتیں ہمارے مفسرین کرام نے کر بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ہی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آس نے چھو کر محبوط بنا دیا ہو وہ جو سود کھاتے ہیں چنانچہ صد الرفاظل نویم الدین آبادی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ جس طرح آصف زدہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکت, ہو ہو, آ, ہو سکتا گرتا پڑتا ہے چلتا ہے قیامت کے روز سود خور کا ایسا ہی حال ہوگا سود سے اس کا پیٹ بہت, بہت بھاری بوجھل ہو جائے گا اور وہ اس کے بوجھ سے گر گر پڑے گا یہ جو پرانے پاک میں سود خور کا جو حال لکھا گیا یہ اس کا ایک اس کی سزا ہے کہ یہ سود خور جو تھا یہ سود چھوڑا نہیں اور اس کو قیامت کے دن گویا کہ یہ اس کی پہچان ہوگی سود خور کی قیامت کے دن یہ پہچان ہوگی کہ وہ اس حال سے پہچان لیا جائے گا جیسے کہ وہ نشے میں نہیں ہوگا جیسے جیسے نشے والا ہوتا ہے نا مخبوط الحال اور مطلب دور سے یہ پہچان لیا جائے گا بیچ میں کہ یہ سود خور ہے یہ اس کی کیفیت اور اس کی حالت قرآن پاک بیان کرتا ہے پھر آگے ارشاد ہوا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود وہ احل لے آر رمر ربا اس کو یاد کر لیجیے وہ آح اللہ واحل بے بے آر رمر ربا اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو سود تو جو تو جس اس کے رب کے پاس نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا یعنی یعنی حرمت ناخل ہونے سے قبل جو لیا اس پر پوچھ کچھ نہیں جو ایسی یہ ہوا نا کہ نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے جو چاہے امر فرمائے حکم فرمائے جو چاہے ممنوع فرمائے حرام فرمائے ممنو اور حرام کرے بندے پر اس کی اطاعت لازم ہے اور جب اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دو ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے اس سے جو مسئلہ بیان کیا ہمارے صدر رفاظی نے عمومدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی رہنے کے جو سود کو حلال جانے وہ کافر ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا کیونکہ ہر ایک حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے پھر آگے شاد یم حق اللہ الربا یور بی صدقات اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور برہاتا ہے خیرات کو اس کے تحت صد الفاظ فرماتے ہیں اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور اس کو برکت سے محروم کرتا ہے حضرت ابن عباس ربدی اللہ تعالی علامہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے نہ صدقہ قبول کرے گا نہ حج نہ جہاد نہ سلا رحمی سلا اور بڑھاتا ہے خیرات کو اس کو زیادہ کرتا ہے اور اس میں برکت فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر و فواہ بڑھاتا ہے اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی نہ شکرا بڑا گناہ گار ہوا بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ رم. پھر وہی آیت قدیم ہے جس سے ہم نے آغاز کیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو پیچھے سے جو کنیکشن ہوا, کنیکٹ ہوا تو وہ ایک مضمون آپ کے پیش نظر آگیا ہوگا کہ پیچھے سے سوت کا بیان چل رہا ہے سوت کی حرمت کا بیان چل رہا ہے اور اس کی اس کے جو گرفت تھے اس کے بارے میں اس کا بیان ہوا اس کے چھوڑنے کے متعلق جو کچھ ارشادات آئے اب آئے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سوت اگر مسلمان ہو اب اس کے شان نزول میں کیونکہ شان نزول جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامی ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو تھوڑی سی میں یہاں پر شان نزول کے حوالے سے چند ایک ودنی پھول آپ کورس کر دو کہ بعض اوقات قرآن پاک کی آیت ہم پڑھتے ہیں تو ترجیح تک ہم اکتفا کرتے ہیں ترجمے جو ٹرانسلیشن ہے قرآن, قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں مگر اس کے نیچے ہمیں اس کا شان نزول دیکھنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آیت کریما یہ حکم نازل ہوا اس کے متعلق مفسری نے کیا لکھا جو ہم, ہم نہیں جانتے ہم ہم جس طرح کے عوام ہیں کیونکہ بعض اوقات آیت لکھی ہوئی ہے اس کا حکم لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے تفسیر پر سے تو پتہ چلتا ہے کہ آگے یا پیچھے بعد وہ آیتیں ہوتی ہیں جو اس حکم کو منسوخ کرتی ہیں اس بات کو ختم کرتی ہیں جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم کہتے ہیں ایسی کئی چند آیتیں یہاں پرانے پاک میں ملتی ہیں کہ اب وہ چیز نہ رہی اس کا مجھے یوں مطلب کہ ایکسپیرینس ہوا کہ ہم افریقہ کے دورے پر تھے مجھے ایک اسلامیہ نے بتایا کہ اس کی دکان پر ایک افریقی ملک سے شاید نائجیریا سے کہیں سے کوئی شخص آیا اور موزوں شراب کا چلا تو اس نے یہی کہا کہ ہم مطلب کہ نماز وغیرہ کے ٹائم وغیرہ میں ہم لوگ شراب نہیں پیتے تو اس سے کہا کہ شراب تو حرام ہے تو اس نے قرآن کی وہ آیت کوٹ کی کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس کو پھر رمان اسلام نے بتایا کہ یہ اس کھورے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا شراب حرام بالکل حرام کر دیا گیا تو اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب بالکل شراب کو حرام کر دیا گیا ہے تو اب وہ جو حکم تھا وہ اس وقت کے لیے تھا کیونکہ شراب جو تھی وہ ان کی گتیوں میں ملی ہوئی تھی بالکل یہ شراب پیتے تھے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ شراب کے احکامات نازل ہوئے پھر ایک وقت آیا کہ شراب بالکل حرام کر دی گئی جب شراب بالکل حرام کر دی گئی تو اب وہ حکم اس کے پیشے نظر نہیں تھا سلبیب جزاک میرا رہ گیا اللہ تعالی میری توجہ جزاک اللہ سلو الحبیب اور اللہ نے حلال کیا بیک اور حرام کیا سود تو وہ جو تھا وہ شخص آیا اور اس نے اس طرح توجہ دلائی کہ اس نے کہا کہ ہم تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو شراب نہیں پیتے دیکھو قرآن پاک میں تو یوں ہے کہ نماز کے قریب نشے کی حالت میں ہو پھر اس کا آگے ان کو بیان کیا گیا پھر اس نے ان کو قرآن پاک کے تھے بتائی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ابتدائی حکم تھا کہ پہلے تو شراب کے متعلق یہ آیا کہ یہ مطلب درست نہیں ہے اس میں اس کی کڑھٹ کچھ بیان ہوئی پھر آہستہ آہستہ پھر اس کو نماز کے اوقات میں منع کیا گیا تو اب ظاہر کب جو مسلسل نمازیں پڑھی تو شراب کی وہ آہستہ آہستہ آدھے چھٹی گئی پھر شراب کے حرام کتع ہونے کے بالکل اب شراب نہیں پینی اس کے حکم نازل ہوئے تو آ, آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ پڑا مگر اس کا چونکہ ناسک و منسوخہ عین نہیں تھا تفسیر نہیں پڑھی اس وجہ سے بعض اوقات بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میرے مندی چرک ناظرین کہ قرآن پاک کی تفسیر خزان الرفان یہ میرے ہاتھ میں دے کے خزانہ عرفان ہے یہ ایک جلد ہے یہ اتنی سی ایک جلد ہے اس ایک جیل کے اندر قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کو مختصر تفسیر بتائیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھ لیں میں آپ کو اب اس سے مختصر کیا بتاؤں کہ کموں میں چھ ہزار سو چھ آیات کریمہ ان کا ترجمہ کنز المان ایک عاشق کے رسول میرے اہل حضرت امام علیہسن کا ترجمہ کنز امام اور ان کے خلیفہ صد الفاظ نعیم الدین مرادآبادی الرحمۃ اللہ حادی کا تفسیر خزانہ عرفان اس میں ہے آیت کریمہ کے تحت انہوں نے شان نزول بھی لکھا اس کا حکم کیا ہے اس کے ساتھ مسئلے بھی لکھے ہیں کہ مسائل بھی آپ کہیں کہیں بیان کرتے ہیں اسی طرح جیسے یہ یہ ایک اور قرآن پاک کی تفسیر ہے یہ ہے نور و عرفان اب یہ بھی دیکھیں ایک جلد ہے اس ایک جلد کے اندر قرآن پاک کی پوری تفسیر موجود ہے اس سے پرے یہ مفسر شی عقیم ملمت مفتی احمد یاخا نئی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے ایک جلد کے اندر پوری تفسیر پوری کر دی گئی ہے تو اس طرح مطلب کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے تو میں چونکہ سود کا بیان چل رہا تھا تو یہاں پر اس کا شان نزول آیا میں اس امید پر کہ میرے مدنی چر کے ناظرین کو اس سے فوائد ہوں گے شان نزول کے ساتھ یعنی تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اس سے بہت فوائد حاصل ہوں گے اب ظاہر ہے کہ ہم جس کی تفسیر پڑھیں گے بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو خود ہی قرآن پڑھتے ہیں خود ہی سمجھتے ہیں ہم تو کسی کو جناب ہم وہ نہیں کرتے کسی کے پیچھے نہیں چلتے بھائی اب کسی کے پیچھے تو چلتے ہی ہیں جس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اسی کی تفسیر پر تو عمل کر رہے ہوتے ہیں اب اتنی تو عربی آتی نہیں ہے کہ جناب خود ہی قرآن پڑھا اور خود ہی سمجھ لیا اب جو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی عربی آتی ہے تو وہ یہ کہ مطلب جب وہ اے میں عربی ہو گئے فلاں ہو گئے ڈمکے ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پورا سمجھ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا قرآن کو اس کی عربی کو اور اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھے عالم کا ہونا بہت ضروری ہے یہ قرآن کی زبان ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحا عرب کے برے برے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جانے یہ قرآن کی فسا و بلاغت تو عرب کے جو فصی و بلیغ لوگ تھے وہ قرآن کی فسا و بلاغت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے مطلب آپ سی بات ہے کہ آپ کو ایک اردو کی کتاب دے دی جاتی ہے بار شریعت ہے یہ دے دی جاتی ہے اچھی اردو بولنے والا اردو دان اردو میں بات چیت کرنے والا فیملی بھی اردو ہے وہ بھی کہتا ہے یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو اس سے اس سے مشکل اردو بھی آتی ہے اس سے مشکل اردو بھی آتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ ارد یہ اردو آ گئی تو ہم سب کچھ پڑھ لیں گے انگلش کے اندر بھی ہر لینگویج کے اندر ایسا تو عربی کے تو فساد کے کی کیا کہنے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شان نزول اب میں اس کا بیان کر دوں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو واقعی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو تو یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی خربت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی گراہ قدر سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھی اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی خدمت نازل ہونے کے بعد سابق کا مطالبہ بھی واجب ترک ہے اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں تو چھوڑ دیا جو مطلب نکلتا تھا کہ نہیں ہم نہیں چاہیے ہم صرف اصل لے لیں گے جو ان کی اصل رقم تھی اب دیکھیں یہ جیسے قرآن پاک کا یہ حکم نازل ہوا کتنا بڑا ایک پوری پوری بزنس پھیلا ہوا تھا اس پر بہت بڑی لین دین سود کی لیکن چھوڑ دیا نا چھوڑ دیا اور جو اصل رقم تھی وہ لی اور باقی ختم ہمیں بھی تو حکم ہے ہم بھی تو چھوڑے یہ حکم انہیں کے لیے تھوڑی تھا آج ہماری لوگ سود میں جو اتنے مبتلا ہیں اچھا اب جو سود میں مبتلا ہوتے ہیں اب میں اس کی تقسیم ہے ایک تو وہ ہیں جو عیش و عشرت کے سامان کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے سود کی طرف جاتے ہیں ایک تو وہ طبقہ ہے گاڑی لینی ہے سود پہ لے لیا گھر لینا ہے سود پہ لے لیا کار لینی ہے موٹر سائیکل لینی ہے سود پہ لے لیے دیگر کام کرنے ہیں سود پہ کر لیے سارے کام سود پہ کر لیتے ہیں قرضہ جا. مل جاتا ہے سود بھرتے رہو سود بھرتے رہو سود بھرتے رہو سود ہی لوگوں کا انجام مزید میں آپ کو ان اللہ تعالی بیان کروں گا تو ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب سود سے نہیں لیں گے تو ہمارا کاروبار اور ہماری انڈسٹری جو ہے نہ نا وہ نہیں چلے گی کئی ملتے ہیں ایسے لوگ بات چیت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں میرا آپ کا اعلیت امام اہل سنت نے ان کو ایک اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے میں ان اللہ تعالی آپ کو اعلیت امام علیہ سنت کے چند ارشادات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں یعنی اس قسم کا ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافیروں نے اعتراض کیا تھا کہ بے شک بھی تو سود کی مثال ہے تم جو خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کرتے ہو ان میں کیا فرق ہے بے میں بھی تو نفع لینا ہوتا ہے یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد اعلی حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں اللہ از وجلّہ کا یہ فرمان نقل کیا آپ نے وَأَحْلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ یعنی اللہ نے خلال کی بے اور حرام کیا سوت علی الحبیب و حلل الله والى حلل الله البيع وحرم الربا جزاك الله وحرم الربا ما شاء الله جزاك الله خيرا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد <تصفح> يعني الله نے حلال کی بیع اور حرام کیا سود اور پھر ارشاد فرمایا تم ہوتے ہو کون یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کیا اس کو یوں کیا تو جناب بے بھی تو یہی ہے تو سود بھی تو یہی ہے اس طرح جو ہیلے کر کر کے جو باتیں بیان کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان کے جواب دیتے ہیں یہ فرمان نقل کرنے کے بعد کہ اللہ نے حلال کی بے اور حرام کیا سود اور پھر ارشاد فرمایا تم ہوتے کون ہو بندے ہو سر بندگی خم کرو حکم سب کو دیے جاتے ہیں حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے آج دنیا بھر کے ممالک میں کسی کی مجال ہے کہ قانون ملکی کسی دفعہ پر ہرد گری کرے کہ یہ بیجا ہے یہ کیوں ہے یوں نہ ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوں اور چرا کی مجال نہیں ہوتی تو اس رب کریم بادشاہ حقیقی ازلی ابدی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے اور جو ان احکامات کو قید و مند سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ کیسی کو ہم پر لازم کر دی گئی ہیں اسے اعلی حضرت امام علیہ سنا سمجھا رہے جو آج میں قیدی چاہے کل نہایت سخت قید میں شدید قید میں گرفتار ہوگا اور جو آج احکام میں مقید یعنی قید رہے کل بڑے چین کی آزادی پائے گا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافیر کے لیے جنت مسلمانوں سے کس نے کہا کہ کافروں کے اموال کی وسحت و طریقے تحصیل آزادی اور کثرت کی طرف نگاہ پھاڑ کر دیکھیں کے اے مسکن تجھے تو کل کا دین سوار نہ ہے یہ حضرت امام علیہ کتنی پیاری نیکی کی دعوت ہے کہ تجھے تو کل کا دن سوار نہ ہے اور آج یہ کہتے ہیں جناب فنا ترقی کر گیا فنا ترقی کر گیا اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے سودی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے سودی سود کو ختم کر دیں گے تو ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی ہمارا کاروبار بیٹھ جائے گا ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور آلہ حدت امام ال سندت کے ان مدنی پھولوں پر غور کرے کہ اے مسکین تجھے تو کل کا دن سوارنا ہے مسلمان تو کس نے کہا کہ کافیروں کے اموال کی اس حد طریقے تحصیل آزادی اور کشرت کی طرف نگاہ پھاڑ کر دیکھے پھر قرآن پاک کا حوالہ دیا کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد مگر جو اللہ کے حضور سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوا اور پھر اعلی تمام سلم لکھتے اے مسکین تیرے رب نے پہلے ہی تجھے فرما دیا ہے اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ اس دنیاوی زندگی کی طرف جو ہم نے کہ کچھ مردوں اور عورتوں کو برتنے کو دی تاکہ وہ اس کے فتنے میں پڑے رہیں اور ہماری یاد سے غافل ہوں اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ان آیات کریمہ اور اعلیٰ حضرت کے ان بیان کردہ مدنی پھولوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے یہاں پر جس طرح سود کے بارے میں مختلف قسم کے تاثرات پائے جاتے ہیں اور جب سود سے منع کیا جائے تو اس کو ایک اچھی تجارت کا نام دیا جاتا ہے تو آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس وقت مسلمان سود سے بچتا تھا سودی تجارت سے بچتا تھا اس وقت مسلمان کی ترقی کتنی تھی کاروبار کتنا تھا معیشت جب سے سود آیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ہمارے معاشرے کی ترقی کیا ہے اور ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے ہماری بربادی کس قدر تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہماری معیشت کتنی تیزی کے ساتھ تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے انڈسٹریاں ختم ہو رہی ہیں ملک کے ملک معیشت کی معیشتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں قرضوں پہ قرضے چڑھ رہے ہیں سودی قرضے اس سے لیے اس کو دیے اس سے لیے اس کو لیے اس کے لیے اس کو دیے پورے کا پورا نظام تو وہ برباد ہو رہا ہے اور اس میں بہت بڑا کردار سود کا ہے وہی وہ میں نے آپ کو سوال کیا نا کہ اگر سود سے معیشت اچھی ہو رہی ہے تو دنیا میں کرائس کیوں آ رہے ہیں فائننشلی کرائس کیوں آ رہے ہیں سود اس میں بہت زیادہ کار فرما ہے کہ سود کی وجہ سے جو پیسہ ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں بند رہ جاتا ہے اگر سود نہ ہو کیونکہ سودی کو پتہ ہے سود خور کو کہ میں پیسہ رکھوں گا پیسہ میرے پاس رہے گا اسی سے مجھے نفع ہونا ہے تو سود کا پیسہ بھی اداروں میں رہ جاتا ہے اور وہیں سے مطلب وہ نفع کماتے رہتے ہیں انڈسٹری اور معیشت کا چکا جام ہو جاتا ہے اس کا ویل جام ہو جاتا ہے اور یہی ہوا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر سود کی وجہ سے ہمارا معاشرہ و برباد ہو گیا مارکیٹ سے پیسہ چلا گیا نا لوگ پریشان ہیں کہ بزنس نہیں ہے بزنس کہاں سے ہوگا پیسہ تو سود ادارہ نہ پڑا ہوا ہے لوگوں کو بزنس کرنا نہیں ہے اگر آپ کسی کو پارٹنر بنائیں دیکھیں بینیفٹ بتا دو آپ نے کسی کو پیسے دے دیے کہ جناب یہ لے لو آ, پچاس لاکھ روپے کتنا نفع دو گے اب اتنا پرسینٹ تمہارا ہو گیا اب سود کی جو لین دین ہوتی ہے اب اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی انڈسٹری صحیح چلتی ہے غلط چلتی ہے اچھی چلتی ہے بری چلتی ہے نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے وہ بڑا ہو اس کو, اس کو مہینے کا نفع چاہیے اس کو مہینے کا نفع مل گیا اگر آپ یہی پچاس لاکھ روپے دے کر اس کو پروفیٹ اینڈ لاس اور ایک بزنس کے اندر اس کو پارٹنر بنا لیتے ہیں کہ اب تمہارے پارٹنر بن جاؤ تو اب پارٹنر بننے سے کم از کم ایک یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اس کی ذہانت اور اپنی صلاحیت آپ کے بزنس گی اس کو پتہ ہے کہ بزنس جتنی ترقی کرے گا میرا نفع اتنا بڑھ جائے گا اس کو نفع بڑھتا نظر آئے گا پھر صدر نعیم الدین الفاظ آبادی رحمت اللہ تعالی نے یہاں چند اس کی اور نقصانات لکھے ہیں سود کے حوالے سے میں نے پڑھے مجھے بہت اچھے لگے میں بھی انشاءاللہ تعالی کو یہ چند اس کے نقصانات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی سود کو حرام فرمانے میں بہت حکمت ہے۔ بات ان میں سے یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معوضہ معوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کے بغیر بدل و ایبس کے لینا ہے۔ یہ سری نا انسانی ہے۔ یہ پہلا۔ دوسرا سود کا ر تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرورت پہنچاتی ہے سود تیسری چیز سود کے روا سے باہمی سلوک جو ایک اچھا عمدہ برتا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ میں یہی پیسے دے کر کسی کو قرض دوں گا تو مجھے نفع ملے گا ورنہ یہی قرض قرض حسن کے طور پر یا ایسے ہی قرض کے طور پر دیا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے واپس کر دینا کب واپس کرو گے ایک سال کے بعد واپس کر دوں گا تو قرض دینے کا جو ثواب ہے قرض دینے کی جو ایک شریعت نے یا ترغیب دلائی ہے وہ سارا ختم ہو گیا ہے نا کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں ایسے سے قرض دوں گا دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے کو روپ قرض دے رہا ہوں سال بھر کے بعد یہ دس لاکھ روپے مجھے ایسے ہی لوٹا دے گا تو کیوں نہ میں اس کو سوت پر دوں کہ دس لاکھ روپے یہ مجھے بارہ مہینے کے بعد لوٹائے گا تو یہ دس کے میرے بارہ لاکھ روپے ہو جانے چاہیے تھے نا تو میں اس کو دو لاکھ روپئے نفا کھاؤں گا دو لاکھ روپئے اس کے سوت کھاؤں گا کیونکہ نفے پر یہ قرضے پر نفا اٹھا رہا ہے وہ جو رحم دلی تھی جذبہ تھا قرض دینے کا وہ ختم ہو گیا آج ہمارے معاشرے میں کس کو قرض ملتا ہے سود پر جتنا چاہو قرض لے لو گھر بنانے کے لیے قرض چاہیے سو تم مل جائے گا کار لینے کے لیے قرض چاہیے سو تم مل جائے گا بیٹی کی شادی کے لیے قرض چاہیے سو تم مل جائے گا موٹر سائیکل لینے کے لیے قرض چاہیے سو تم مل جائے گا ہر ایک کو مطلب کہ مطلب سود پر قرض قرض مل ہی رہا ہے تا سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بےرہمی پیدا ہوتی ہے اور سود خور اپنے مدعن یعنی جس نے اسے قرض لیا جو دین ہے جس کے اوپر کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہے اور شریعت کی ممانعت عین حکمت ہے تو اس سے باز رہنے میں ہی آفیت ہے میرے میٹھے پہلے آج تک جو جو ہم نے سود پر کیا ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں برائے کرم اس سے خلاصے کیجیے جان چھڑا لیجیے آپ ہمت کیجیے اللہ کا حکم ہے اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل ماں لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں کوئی نقصان نہ تمہیں نقصان ہو تو یہ جو اللہ تمارک و تعالیٰ کہیے ارشاد ہے پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اللہ اللہ کی پناہ کون لڑ سکتا ہے یہ وعید و تحدید میں مبالغہ و تشدید ہے کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول ازب اجل صلی اللہ تعالی سے لڑائی کا تصور بھی کرے تو چھوڑ دیجئے سود اور اس کے عذاب پر نظر رکھیے اس کا عذاب شدید ہے بہت شدید ہے چنانچہ چند ایک اور روایت آپ کو میں سناتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان روایتوں کو سن کر کوئی سود میں مبتلا ہو اور اس سے ماز آ جائے چلے اس سے پہلے کچھ امیر سولن کی زیارت کر لیتے ہیں والے نیتیں ہو گئی ہیں اب اسلامی بھائیوں نے کھانا شروع کر دیا روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو امیر سنت کے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس طرح کے مناظر دکھائیں میں امید کرتا ہوں کہ دن ب دن آپ کا دسترخوان بھی امیر سنت کے دسترخوان کی مسل ہوتا چلا جائے گا مٹی کے برتن ہم گئے تھے کہیں باہر ملک بھی وہ مٹی کے برتن معلوم کے تھے انہوں نے کہا کہ جناب مٹی کے برتن ہمارے یہاں تو نہیں ہے تو ان کو میں نے یہی عرض کیا کہ یار آپ کو کپڑے چاہیے دنیا سے آ جاتے ہیں آپ کو دوائی چاہیے دنیا سے آ جاتی ہے آپ کو جو چاہیے دنیا سے مل جاتا ہے اگر مٹی کے برتن کا شوق ہوگا مٹی کے برتن کا ذہن ہوگا تو وہ بھی منگوا سکتے ہیں پیسنجر کے ذریعے منگواتے رہتے ہیں ہر نئی چیز جو پسند آتی ہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے منگواتے رہتے ہیں تو اگر مٹی کے برتن کا آپ کو ذوق ہوگا شوق ہوگا مٹی کے برتن کے استعمال کا ذہن ہوگا حصول برکت کے لیے حصول فواب کے لیے تو مٹی کے برتن میں انشاءاللہ شاء دنیا بھر سے کہیں سے منگوائے جا سکتے ہیں پاکی... ہمارے پاکستان سے منگوائے جا سکتے ہیں کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے دنیا کے اور بھی کہیں وہ ہند میں بھی مٹی کے برتن ملتے ہیں پہلے بنگلہ دیش میں بھی ملتے ہیں ان ممالک میں مٹی کے برتن ملتے ہیں تو اگر چاہیں گے تو ان شاء اللہ آپ کے دستر خان پر بھی مٹی کے برتن ہوں گے مٹی کے برتن میں کھانے کی اور سادہ سادہ کھانے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عادت پڑ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں آپ کو سود کے حوالے سے جو کچھ روایتوں میں ڈرایا گیا ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اشارت فرمائے میں نے شب دیکھا کہ دو شخص مجھے عرض مقدس یعنی بیت المقدس لے گئے پھر ہم آگے چل دیئے یہاں تک کہ خون کے ایک دریا پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور دریا کے کنارے پر دوسرا شخص کھڑا تھا اس کے پتھر رکھے ہوئے تھے دریا میں موجود شخص جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اسے اس کی جگہ لوٹا دیتا اس طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ دریا والا شخص کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا میں نے پوچھا یہ دریا میں کون ہے جواب ملا یہ سود کھانے والا ہے کیسا سخت عذاب سود کا اور بھی الحمد میرے کتاب میں سود کے متعلق کافی ازم ہوئی ہے ابھی جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ مختت المدینہ کی مطبوع کتاب سود اور اس کا علاج اس کے اندر سود کے متعلق کافی سارا مواد موجود ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی سود سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا ذہن نصیب ہوگا انشاءاللہ شاء حضرت سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب کسی بستی میں اور سود پھیل جائے تو اللہ عز و جل اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے مدکاری اور سود اپنے معاشرے پر ایک تصوراتی نظر دوہرا لیجیے کہ یہ دونوں کتنی عادتیں ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے حضرت سعید ابو ہرین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ شب معاج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے بڑے بڑے روم ہوتے ہیں جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے میں نے جیبرین سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا ہوگا کبھی آپ کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے کبھی کیا حال ہوا ہوگا ذرا سوچئے کہ سود خور کے پیٹ ایک تو بڑے بڑے کمرے نما روم اور پھر اس کے اندر یہ سانپ نظر آ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے کتنی تکلیف دے ہے یہ عذاب کتنا تکلیف دہ عذاب کون سے سکتا ہے یہاں چند دن کی زندگی ہے چند دن کی راحت اگر آپ نے لے بھی لی چند دن کا عیش لے بھی لیا بہت بڑے میل ہنر بہت بڑے سرمایہ دار بہت بڑے شیٹ صاحب بن بھی گئے چاروں طرف او بھگت ہو بھی گئی مگر یہی سارے او بکت کرنے والے جب مریں گے تو اٹھا کر قبر میں داپ کر آ جائیں گے توبہ کیے بغیر مر گئے اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے سود کا یہ عذاب پہلے پڑ گیا تو کریں گے کیا اچھا نہیں ہے کہ ابھی سے جان چھوڑوا لیں حضرت رضی اللہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لانت کی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سود کے ستر دروازے ان میں سب سے کم تر ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ مت کاری کرے اللہ, اللہ اللہ کتنی سخت روایت ہے یہ میرا کہ سونت لکھتے ہیں فتح اور رض ستارہ صفحہ نمبر تین سو سات پر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کی تو آپ لکھتے ہیں تو جو شخص سود کا ایک پیسہ لے چاہے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے ارشاد مانتا ہے تو ذرا گرے مان میں منہ ڈال کر پہلے سوچ لے کہ اس پیسے کا نام ملنا قبول ہے یا اپنی ماں سے ستر, ستر سود لینا حرام سود لینا حرام قطعی و کبیرا و عظیمہ ہے جس کا لینا کسی طرح روا نہیں تو یہ چند روایتیں آپ کو بیان کی سود کے بارے میں کچھ آیات روایات کے ذریعے کوشش کی کچھ لوجکس کے ذریعے کوشش کی کہ آپ کو اور ہم سب کو اس کی نخوصت کا اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ ہو جائے اور ہم سب اس سے بچیں اس سے رکیں دنیا کی چند زندگی چند دن کی زندگی پر فرفتہ ہونے کے بجائے آخرت کی طرف سفر کریں اور ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اللہ تباہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جاہین نبی جی نمین صلی اللہ تعالی ولی وسلم آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں وہ الحمد کھانے کا سلسلہ جاری ہے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ